ہاں بہت اچھا مسئلہ پوچھا آپ نے تشیور انہوں نے پوچھا کہ کوئی آدمی نے قرض لیا اب وہ دینے پہ قدرت نہیں رکھتا ٹھیک ہے نا واقعی غریب ہے اور دے نہیں سکتا تو آپ اس کو اگر یوں کہیں گے نا کہ چلو زکات میں کاٹ لیں یہ جائز نہیں ہوگا اس کا طریقہ کیا ہے ہر ایک کی عزت نفس کو مالوز رکھیں اسے اکیلے میں بلائیں اپنے گھر اور کہیں کہ بھائی تم پر میرا اتنا قرض آ رہا ہے اب اگر تم زکوط کے مستعق نہ بھی پوچھیں اگر پتہ لگ جائے آپ کو کہ مستحق کا میں آپ کو پچاس ہزار میری طرف نکل رہے تو میں آپ کو پچاس ہزار, ہزار روپیے عطیہ کروں گا جب آپ لے لیں تو لینے کے بعد مجھ کو واپس کر دیں اب اس کو بٹھا کر وہ پچاس ہزار اس کے ہاتھ میں دے دیں اب یہ تملیک والی شرط بارہ آپ نے سنی یہ پائی گئی کہ وہ مال کا مالک ہو گیا اب جب وہ مال کا مالک ہو جائے اب آپ کو وہ قرض واپس کر دے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس غریب کا بھی فائدہ ہوگا آلہ حضرت نے ایک اور صورت لکھی بہت ایسے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ پیسے لے کر پڑ جاؤں ان کا میں تو نہیں دیتا اب کیا کریں گے آپ تو وہ نہ دے تو زبردستی بھی اس سے چھین لیا جائے تب بھی آپ کی زکات ادا ہو جائے کیونکہ کسی کا مال نکل رہا اور وہ اس کو چھین لے تو چھیننے میں بھی رقم کی ادائیگی ہو جائے کوئی ایسا ڈھیٹ مل جائے اور ہو سکتا ہو بھی اس زمانے میں کہ پیسے لے کے بھاگ جائے آپ یہ دبا کر کے بیٹھ جائیں تو اس کو زبردستی چھین لیں گے تب بھی آپ کی زکات ادا ہو جائے